اللهم يا عيسى ابن مريم اذكر نعمته على ال اليك وعلى والدتك ايتك بروح القدس صدق الله العظيم درش پر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد و بارك وسلم اللهم صل محمد وعلى اله سيدنا محمد و اللہم محمد اللہ اکبر کا یہ قرآن اللہ کا پیغام اس کے بندوں کے نام ہے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی طرف ایک میسج اور پیغام بھیجا ہے تو یہ سلسلہ وار درس قرآن چل رہا ہے ہے اس میں اگلی آیت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضر عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے عیسی بن مریم یاد کرو میری نعمت کو علی کا جو میں نے تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں اور جو آپ کی والدہ کے اوپر مہربانی کی ہے نعمتیں کی ہیں نعمت یاد کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کا شکر ادا کرو اعلی اللہ قوم حو کو اور بعد والے لوگوں کو کہا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اللہ کا احسان یاد کرو تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو تو جتنا زیادہ ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں گے شکر ادا کریں گے اتنا زیادہ آپ کو احسان والی کیفیت نصیب ہو جائے گی کب روہل قدس اور روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضر عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تو یہ اللہ اپنے احسانات گنوا رہے تو کل تو انسانوں سے کلام کرے گا بچپن میں پھگوڑے میں دودھ پیتا ہوا بھی حضرت عیسی علیہ السلام نے لوگوں سے بات کی کیبد عبداللہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور ادھیڑ عمر میں بھی جب بندے کی ذرا ہوش و حواس کم ہو جاتے اس وقت بھی تم لوگوں سے بات کرو گے کتاب حکمت اور یاد کرو جب ہم نے آپ کو کتاب سکھائی حکمت و دانائی سکھائی تورات سکھائی انجیل سکھائی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات بھی سکھا دی تھی انجیل بھی سکھا دی تھی اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے ان کو قرآن بھی آتا ہوگا کہ نہیں آتا ہوگا تو یہاں اشارہ ہے تو علم تو کل کتاب ہم نے آپ کو الکتاب بھی سکھا دی ظال کل کتاب کہ قرآن بھی اللہ تعال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سکھائے گا کیونکہ وہ حضرت امام مہندی کے بعد امامت بھی کریں گے اور انصاف بھی کریں گے تو قرآن میں بہت سے اشارے ہوتے ہیں تو یہاں توراد انجیل کا ذکر بعد میں ہے اور الال کتاب کا ذکر پہلے ہے کہ قرآن دوسری کتابوں سے افضل ہے اور آخری کتاب ہے تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو قرآن کے بھی عالم ہوں گے کتاب کو اور وہ وقت یاد کرو کہ جب تم مٹی سے پرندے کی شکل بناتے تھے میرے حکم سے اللہ کے حکم سے بناتے تھے فتن فخو فیحا فتقون تیرہ پھر آپ اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا یہ حضر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی نبوت کو منانے کے لیے معجزات عطا فرماتا ہے تاکہ لوگ مان جائیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور مادر ذات اندے کو اور برس کا مریض جو ہے اس کو میرے حکم سے تم اچھا بنا دیتے تھے الموت اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے فخ بنی اسرائیل آن کا اور ہم نے بنی اسرائیل کو آپ سے روکا کیونکہ وہ ہر وقت حضرت کو تکلیفیں دینے کے اوپر رہتے تھے اس بل بیا رات جب آپ ان کے ساتھ کے پاس کھلے کھلے دلائل لے کے آئے اپنی نبوبت کے فَقَالَ الَّذِينَ مِنْهُمْ اِنْ هَذَا إِلَّا سِحرٌ <مُبِينٌ> اور جب کہا کافروں نے ان میں سے کہ نہیں یہ تو کُلم کھلا جادو ہے ہر زمانے میں نبیوں کی جو بات ہوتی ہے لوگ اس کو انکار کرنے کے لیے جادو جادو کہتے ہیں اور اس وقت انکار کرنے کے لیے کہتے ہیں جن چڑھ گیا جن چڑھ گیا جن جن کرتے ہیں تو ہر چیز کہتے ہیں جی اوپر اثر ہے جن کا اثر ہے فلاں اثر ہے کوئی چیز اللہ کی اجازت کے بغیر حرکت کر سکتی ہے ایک پکتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا تو آج ہمارا ایمان کمزور ہے کہ کبھی کس کے پاس جا رہے ہیں کبھی کس کے پاس جا رہے ہیں اللہ کے قرآن کے پاس علماء کے پاس بھی تو ہو نا تو آپ کو اللہ کا قرآن سکھائیں گے آپ کا ایمان یقین مضبوط ہوگا پھر تمہیں اللہ کے علاوہ کسی چیز سے ڈر نہیں لگے گا اور جب ہم نے ہواریوں کو اشارہ کیا کہ میرے اوپر اور میرے رسول کے اوپر ایمان لے کے آؤ کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے وہ کیا کہلاتے تھے ہماری کہلاتے تھے تو انہوں نے کیا کہا کو لا منا واشحد مسلمون تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے اور گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں ہم فرما بردار ہیں تو ہر قوم جو ہے مسلمان ہی کہلاتی تھی کہ اللہ کی فرما بردار کہلاتی تھی اور یہ امت مسلمان تو خاص طور پہ یہ مسلمان کہلاتی ہے ہم تو خاص طور پہ اللہ کے فرما بردار ہیں مسلمان کہتے فرما بردار کو اعتعت گزار کو اللہ کی بات سننے اور ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں اگر ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن جائے تو سارے کام آسان ہو جائے بات ماننے والے بن جائے ہم تبلیغ میں جاتے تھے تو تبلیغ میں جاتے تھے تو وہاں بار بار ترغیب دیتے ہیں کہ امیر کی بات ماننے میں خیر ہے امیر کی بات ماننے میں خیر ہے کہہ کہہ کہہ کے ہمارا دماغ ایسا بنا دیا کہ اگر امیر غلط فیصلہ بھی کرے اس میں بھی خیر ہے تو اگر امیر کی بات ماننے میں خیر ہے تو کیا اللہ کی بات ماننے میں خیر نہیں اللہ کی بات ماننے میں تو خیر ہی خیر ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر حال میں کس کی بات ماننے والے بنے اللہ کی بات ماننے بنے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں اگر گھر میں اولاد لڑکے لڑکیاں ماں باپ کی بات نہ مانے تو وہ گھر میں فساد ہو جائے گا اسی طرح دفتروں میں اگر بڑے افسر کی بات نہ مانے تو لڑائی جھگڑا ہو جائے گا اس طرح تبلیغ میں اگر امیر کی بات نہ مانے تو کام خراب ہو جائے گا اسی طرح جو رسول کی بات نہیں مانے گا اس کا بھی کام خراب ہوگا اور جو اللہ کی بات نہیں مانے گا اس کا بیڑا غرب ہو جائے گا اس لیے قرآن آپ کو سناتے ہیں کہ اللہ رسول کی بات ہر حال میں مانی اللہ رسول کی بات ماننے میں خیر ہے جو اللہ رسول کی بات مانتا ہے وہ کام آسان ہو جاتا ہے آج لوگ کہتے ہیں دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا یہ بات یہ کام کر دے یہ کام کر دے یہ کام کر دے تو اللہ تو آپ کے ہزاروں کام دیر رات اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں آپ بھی تو کبھی اللہ کی بات مانو نا اللہ آپ کی ہزاروں باتیں مان رہے ہیں تو آپ تو اللہ کی ایک بات بھی نہیں مانتے کہ پابندی سے نماز پڑھیں کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بات ماننا سیکھیں اس لیے بڑی زبردست بات کسی نے کہی کہ مسلمان اور مومن کی شان کیا ہے؟ قرآن میں بتائی سمے واتانا سنیں گے مانیں گے یہودیوں کی علامت کیا بتائی سمے نہ آسے نہ سنیں گے مانیں گے نہیں اور کسی نے منافقوں کی بات بتائی ہے کہ ما سمے نہ ماں اطالا نہ سنیں گے نہ مانیں گے تو آج یہ ہے کہ لوگ سنتے بھی نہیں قرآن سنتے بھی نہیں مانتے بھی نہیں تو اس لیے آج ہم سچے دل سے توبہ کریں کہ ہم اللہ کی بات سنیں گے بھی مانیں گے بھی دیکھو اس قرآن کو ایک دفعہ پورا کردمے سے پڑھ لے مولانا صرف اگر آپ عمل نہ بھی کر سکے لیکن پھر بھی قرآن آپ کو کبھی نہ کبھی عمل کروا دے گا قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ بندے کو عمل کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے اگر سہولت میں آسانی میں آپ عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کوئی مشکل مصیبت کوئی آزمائش بھیج کے آپ کو پھر اللہ اپنی طرف کھینچے اس لئے فرمایا ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جو بندہ سہولتوں اور آسانی کے ساتھ اللہ کی طرف نہیں آتا پھر اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات اور مصائب کی زنجیروں میں جکڑ کے اپنی طرف کھینچتا ہے پھر تو اللہ کی طرف جائیں گے نا کبھی بیمار ہو گیا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا کبھی غریب ہو گئے تنگی آ گئی تو پھر تو بندہ اللہ کے سامنے آتا ہے دو نفل پڑھ کے توبہ کرتا ہے تو آج ہم سب سچے دل سے توبہ کر لیں کہ یا اللہ ہم نے جو گناہ کیے وہ معاف فرما دے آئندہ ہمیں جو ہے سچی اور سچی ایمانی قرآن اسلامی زندگی گزارے تو آج توبہ کریں گے اس توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اس لیے فرمایا توبہ کا نسوحا کہ اے ایمان والو توبہ کرو سچی پکی مثالی توبہ کرو تو جتنا زیادہ کوئی بندہ توبہ استغفار کرتا ہے اتنا زیادہ وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں توحبہ کرتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں جب اللہ بار بار توبہ قبول کرتے سے نہیں تھکتے تو ہم توبہ کرنے سے کیوں تھک جاتے ہیں تو جب اللہ بار بار توبہ قبول کرتے رہتے ہیں تو ہمیں بھی بار بار توبہ کرتے رہنا چاہیے اس لیے فرمایا توبہ کا بار بار ٹوٹنا توحفہ کے بالکل چھوٹنے سے بہتر ہے شیطان نے توبہ چھوڑ ہے تو شیطان بن گیا اگر ہم بھی گے تو ہم بھی شیطان بن جائیں گے شیتان جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں تو جو توبہ چھوڑ دیتے ہیں وہ شیطان بن جاتے ہیں اس لیے ہم توبہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے جب اللہ توبہ قبول کرتے کرتے نہیں تھکتے تو ہم توبہ کرتے ہوئے کیوں تھک जाते हैं इसीलिए किसी ने बड़ी प्यारी پیاری بات है ہے صبح है ہے شام توبہ ہے میرے لب پہ دوام توبہ ہے کہ میں ہمیشہ توبہ کرتا رہتا ہوں صبح توبہ ہے شام توبہ ہے میرے لب پہ دوام توبہ ہے با اثر ہے یا بے اثر تو جان اپنے کرنے کا کام توبہ ہے اس لیے ہم سچے دل سے توبہ کر لیں اور اس میں یہ نیت کریں کہ میں اپنے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے سارے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں میں ریاض دکھاوے سے توبہ کر رہا ہوں میں وجوہ و تکبر نیکی کرنے کے بعد دل میں وجوہ و تکبر آتا ہے اس سے توبہ کر رہا ہوں میں لا یعنی باتوں سے توبہ کر رہا ہوں لا یعنی سوچوں لا یعنی کاموں سے توبہ کر رہا ہوں اور میں دل کی غفلت سے بھی توبہ کروں کہ میرا دل ہر وقت اللہ کی محبت میں گرم رہے تو یہ ساری نیتیں کر لیں اور اس نیت کرنے کے بعد سچے دل سے ہم توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ اس توبہ کی برکت سے اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے یہ ایسی برکت والے لفظ ہیں اگر ایک کافر اس کی عمر سو سال ہو سو سال اس نے گناہ کیا ہے اگر یہ توبہ کے کلمات پڑھ لے گا اللہ اس کے سو سال کے گناہ معاف فرما دے تو ہم گناہ مسلمان ہیں جب ہم توبہ کریں گے تو اللہ ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے تو آج سچے دل سے توبہ کر لیں اس میں نیت ہو کہ میں ہمیشہ اللہ سے راضی رہوں گا اللہ میرے سے راضی رہے میں ظاہری باطنی چھوٹے بڑے سارے گناہوں سے توبہ کروں اور میں کامل تب سنت کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ اس نیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ خصوصی فضل کرم فرمائیں گے تو یہ نیت کر کے ہم سب توبہ کے کلمات پڑھ لیں اور چند وظائف بعد میں بتاؤں گا اگر وہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے نیک بننا بہت آسان ہو جائے گا تو الحمد للہ وکفا وسلم اللهم بارك فاوز بالله من الشيطان الرجيم یہ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله الله محمد الرسول الله محمد الله آمنت بالله آمنت بالله والله قَدِهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَيَوْمِ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِ وَالشَّرِّ وَالشَّرِّ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْبَعْثِ بِاللَّهِ آمَنْتُ هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَصِفَاتِهِ جمیعہ جمیعہ احکامہ احکامہ اقرار بالملسانی اقرار بالملسانی وتصدیقکم وتصدیق ان لا اله الا الله اشهد ان الله واشهد ان محمد واشهد ان محمدن عبده ورسوله, عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب صلی اللہ یہ کلمات پڑھنے سے ہم سچے دل سے توبت عائب ہوئے ان شاء اللہ اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے نیک بننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک تو ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں یا وضو ٹوٹے وضو کریں وضو ٹوٹے وضو کریں اس سے نماز پڑھنا آسان گناہوں سے بچنا آسان اور آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی اگر باوضو رہیں گے دوسرا یہ کہ بائیں پسنیوں کے نیچے یہاں دل ہے تو سوچیں دل کہہ رہا اللہ اللہ اللہ ہر وقت اللہ اللہ سوچیں اسی طرح سو سو دفعہ استفار کریں استغفر اللہ ربی من کل المات و و و و و اللہ وسلم علیہ محمد کی محبت کے لیے ایک پارا قرآن کی تلاوت صبح صبح, صبح کر لیں تو زیادہ اچھا ہے اور پھر جو ہے رجوع کرنا ہے مراقبہ رجوع اللہ جب کبھی پریشان ہوں دل تنگ ہو خفا ہو تو اس وقت آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرنا کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھا ہوں اللہ کی رحمت آ رہی میرے دل میں جا رہی میرے دل کی سیاسی ظلمت صاف ہو اور میرا دل کہہ رہا اللہ اللہ اللہ, اللہ میں سو پھر خیالات آئیں گے بسوں سے آئیں گے بس بیٹھے رہے بیٹھے رہے یہ رجوع اللہ کرنے سے آپ کے لیے آپ کا دل اللہ اللہ کرے گا اور اس سے نماز کے بسوں سے خیالات کم ہو جائیں گے یہ جو رجوع اللہ آنکھیں بند کر کے حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو جو یہاں سے اللہ کے عرش کے سائے میں بیٹھنے کی مشق کریں گے تو انشاءاللہ قیامت والے دن بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا تو اس سے آپ کو رجوع اللہ ہوگا اور نمازوں کے وصف سے کم ہو جائیں گے اگر تھوڑی دیر آپ آنکھیں بند کر کے یہ بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی میرے دل میں سماری میرے دل کی سیاسی علم اور دل اللہ, اللہ اللہ اللہ کہہ رہے تو میں سن رہا ہوں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اگر صبح و شام آدھا آدھا گھنٹا یہ کام کریں گے تو آپ کے دل میں اللہ اللہ کی آواز آئے گی آپ کو ذکر فکر عبادت اور نماز کا مزہ آئے گا قرآن پڑھنے کو دل چاہے گا اور زندگی میں برکت پیدا ہو جائے گی تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قبول فرما لے دعا فرمے اللہ صلی علی لَم اللہ من الخاسرين اللہ قبول اس قرآن کی برکت سے ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما یا اللہ سب کے رزق میں برکت کرنا فرما جتنی محبت سے بٹگرام والے سلوک کر رہے پیش آ رہے اے اللہ محبت کے سد ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما اپنا قرب اور محبت نصیب فرما رزق میں برکت پیدا فرما اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا या اللہ،, या اللہ جو جس کے دل میں جی شرید ہوئے سب کی جی شری دوئیں قبول فرما جو ہمیں دو کے لیے کہتے ہیں دو کی توقع رکھتے ہیں ان سب کی بھی جی شری دوں کو قبول فرما اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ کل کے والے دن ہم تجھے پسند آ جائیں یا اللہ ایسا بنا دے کہ یا اللہ ہم تجھے پسند آ جائے مم. یا اللہ ہماری کمیوں کو تاہم معاف فرما مم. یا اللہ ہماری اس توبہ کو سچی اور سچی توبہ بنا دے مم. یا اللہ اس توبہ کے صدقے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو کریم ہے کرم کو پسند فرماتا ہے ہم پہ خصوصی فضل و کرم فرما یا اللہ کریم اس کو کہتے ہیں جو بغیر مانگے بھی دے دیتے ہیں یا اللہ کو ہزاروں چیزیں بغیر مانگے دے رہے ہم نے سچی سچی توبہ کی ہے یہ اللہ اس کو بھی قبول فرما اور اللہ یہ اللہ آخری وقت آئے اس دنیا سے جائیں ہم سب کے لابر دل بھی ہوں. لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ.